انہوں نے اپنی پادریوں اور جوگیوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لا اور بن مریم کو اور انہیں حکم نہ تھا مگر یہ کہ ایک اللہ کو پوج اس کے سوا کسی کی بندگ ناؤ اسے پاکی ہے ان کے شرک سے